والفل کتاب مریم یہ دلیل لکلی از مریم وائیسا علیہ السلام یہ دلیل لکڑی نمبر دو ہے از مریم وائیسا علیہ السلام تذکرہ کرو کتاب کے اندر مریم کا میرے محترام دیبی مریم کی پیدائش تو آپ پڑھ چکے ہیں نا اور سورہ کال عمران میں پڑھ چکے پھر بی, بی مریم کن کی کفالت میں آگئی تھی حضرت زکریہ کی کفالت میں ان کے گھر ان کی خالہ رہتی تھی بی, بی مریم جب بڑی ہوئی بالغ ہوئی نہ بالغ ہوئی تو بلوغت کے وقت عورتوں کو ماہواری آتی یا نہیں جس کو سہیش کہتے حیض آیا اور حیض ختم ہوا تو غسل کرنے کے لیے گھر کی مشرقی کی جانب چلی گئیں اپنے دار کے اندر حویلی وہی تھی اور مشرقی جانب بھی مکان تھا وہاں چلی گئی اور پردہ دے دیا کہ غسل کرنی ان کی ہے اس کا غسل کیا کپڑے پہنے پارے ہوئی دیکھا تو ایک حسین و جمیل نوجوان سامنے کھڑا ہوا بڑا خوبرو نوجوان بھی ڈر گئی کہ خدا کا خوف ہے اگر تیرے دل میں خدا کا خوف ہے تو دور ہو جا ہٹ جاؤں مجھ سے حوصلے کا ڈرنا میں اللہ کا کیا ہوں فرشتہ ہوں جبریل ہوں اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں کہ رب فرماتے ہیں کہ مریم میں تجھ کو لڑکا بخشتا ہوں مریم حیران کہ لڑکا مجھے کیسے ہوگا اسباب آ تو نہیں ہیں جن کی وجہ سے لڑکا پیدا ہوتا ہے نہ میں نے کسی سے نکال کیا ہے نہ لو جلا بدکاری ہوئی ہے تو کیسے بچہ ہوتا ہے اور اللہ کے آگے آسان ہے یہ باتیں کرتے کرتے جبرین نے کے گریبان کے اندر پھونکا دے دیا ہے یہ گریبان ہے نا میرا جیسے ایسے گریبان کے اندر پھونکا دے دیا تو حضرت عیساندر چلے گئے اور روح اللہ تھا نا اللہ کی ذرا سے روح وہ بھی, بھی حاملہ ہو گئیے حاملہ ہونے کے بعد, بعد تھوڑی دیر کے بعد تو یہ درد سے شروع ہو گیا اب جہاں درد سے شروع ہو گیا تو اس مکان سے ذرا دور چلی گئی بیت اللہ جہاں غسل کیا تھا وہ قریب تھا اور بیت اللہ دور ہے وہاں چلی گئی پھر جب وہ تکلیف زیادہ ہو گئی تو ایک کھجور کا درخت تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی بڑی پریشان اکیلی ہے عرض کر رہی ہے مولا میں مر جاتی تو وہ اچھا تھا ایک تنہائی ہے درد ز ہے اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ تو لگائیں گے میرے اوپر کہ شادی تو ہے نہیں بچہ کہاں سے لائی ہو اس لیے بڑی پریشانی تو وہاں بھی جبری پہنچ گئے اور انہوں نے کوئی لات ماری اللہ کے حکم سے وہاں چشمہ نکالایا پانی کا انتظام ہو گیا کھجوروں کے موسم نہیں تھی کھجوریں تازہ پتازہ لگ گئی پر تھوڑا سا ہلاؤ کھجوریں گری کھجوریں کھائی بی بی نے پانی پیا اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا وہاں دیکھو جی واضح فل کتاب مریم تذکرہ کرتا مریم کا ایک دن تا جب علیحدہ ہوئی اپنے گھر والوں سے مکان مشرقیا ایسی جگہ کی طرح جو کیا تھی مشرقی جانے تھی اب اکثر حضرات تو یہی کہتے ہیں علیحدہ ہوئی حصول کرنے کے لیے اور بعض حضرات کہتے ہیں عبادت کرنے کے لیے کس کے لیے عبادت کے لیے اکثر وہی کہتے ہیں جی میں نے پتہ خزات پل لے لیا آگے ان کے حجاب پس بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ پس بن گیا واسطے ہو اس کے بشہر پورا کا پورا کہنے لگی بے شک میں پنا پکڑتی ہوں ساتھ رہمان کے رہمان کا لفظ ہے نہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ سورت کے اندر کہو گے رحمت کا مادہ رہمان کا دیتے پنا پر ساتھ رہمان کے تجھ سے اگر ہے تو پرہیزگار تو فلا تر رازنی جزا معذوف ہے میرے در پہ نہ ہو کالا نے کا ڈر نہیں سوائے اس کے نہیں میں سے دوں رب تیرے کا کہاں کے بخشوں میں واسطے تیرے یہ نسبت کون سی ہے جی اور نسبت مجازی ہے نا نسبت تیرا سبب جیسے کہ امبطر ربی اور ربین ربی نے سبزے اگائے ربی اگاتا ہے خدا اگاتا ہے پہ فرشتہ سبب تھا پیغام لائے تھا کہاں کے بخشوں میں واسطے تیرے لڑکا پاکیزہ یہ نسبا تیرا سبب ہے یا جیسے روح المانی اور تفسیر کرتبی میں لکھا ہوا ہے میں کاسے دوں رب تیرے کا و اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے لہ آبار کے غلامن اس نے کہا کالت استجاب مریم تجبیا کیوں کر ہو سکتا ہے واسطے لے لڑکا حالانکہ اسباب آدیا موجود نہیں نہ تو چھویا مجھ کو کسی پیشار نے نکاح کے ساتھ اور نہیں میں بدکارا کالا المر و کگال پر معاملہ اسی طرح ہے ضرور دیں گے لڑکا کالا ربو کے فیصلہ خدا بندی تیرے رب نے وہ میرے اوپر آسان ہے بات ناخلو کو ہوں لے نہ جالہ آیت نہ سے پہلے کا مقدر ہے نخلو ضرور پیدا کریں گے تاکہ کروں کریں ہم اس کو نشانی قدرت کی واسطے لوگے اور رحمت اپنی طرف سے اور ہے یہ معاملہ طے شدہ فہاں ہو یہاں بھی اندماز ہے یہ جبریل باتیں کرتا کرتا کیا کر دیا جو اس کے گریبان میں کیا کر دیا وہ پھوکا دے دیا پھوکا دینا تاکہ کہ حملہ ہو گئی فہاں والا ہو پاس پیٹ میں لیا اس بچے کو حاملہ ہو گئی اور اس بچے کو پیٹ میں لیا پس الہدہ ہوئی ساتھ اس کے ایک جگہ دور کی طرف دور جگہ سے مراد لکھو بیت اللہم بیت اللہم دور ہے بیت المقدس سے الہدہ ہوئی ساتھ اس کے ایک جگہ دور کی طرف پس لے آیا اس کو درد زہ طرف تن کھجور کے تاکہ ٹیک لگا کے بیٹھے کہنے لگی یا ایتا نہیں کاش کے میں مر جاتی اس سے پہلے اور ہو جاتی بھولی بلائی بھولی بلائی ہو جاتی لوگ میرا نام نشان بھی نہ لیتے فنا تسلی مریم اب جبریل پھر آ گیا بس پکارا اس کو منتاحتے ہاں نیچے سے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ بی بی صاحبہ جہاں بیٹھی نا وہ ذرا ٹیلا تھا کیا ٹیلا تھا اور کھجور تھی تو نیچے کھڑ کے ادب سے پکارا کیونکہ وزا حمل کا وقت تھا نا قریب نہیں آ سکتے تھے پکارا اس کے نیچے سے اللہ تو غم نہ کر تحقیق کیا ہے رب تیرے نے نیچے تیرے تشوا وہو حوضی کے بجے نخلا اور ہلا تو طرف اپنے کھجور کے تنہیں ہلانا تیرا کام گرائے گی کھجور تیرے اوپر تازہ تازہ کھجور روتا بان جنیا کھجور تازہ پکوڑی کھا پی ٹھنڈی کر آم ہو سمجھے جی کھجوریں کھاؤ پانی پیو میرے عزیز کھجور میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے آپ لوگ آم زیادہ کھاتے ہیں حالانکہ طاقت زیادہ کس میں آئے خجور کے اندر اہل عرب کھجور زیادہ کھاتے ہیں تو جس آدمی کو کھجور حزم ہو جائے نا وہ کھجور یا تو مکھن کے ساتھ کھائے یا دودھ کے ساتھ کھائے کیونکہ کھجور کی جو کچھ خش... خشکی ہوتی ہے یا کچھ گرمی ہوتی ہے اصلاح ہو جاتی ہے مکھن اور دودھ کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھو پس کھا تو پی اپنی ایکھوں کو ٹھنڈا کرو بھائی ماں باقی تجھے اگر یہ خطرہ ہو کہ مجھے موج پہ بوتان لگے گا پیک کاٹ ہوگا تو اس کا بھی ہم علاج بتا دیتے ہیں علاج بدنامی بس اگر دیکھے تو انسانوں میں سے کسی ایک کو پکولی بل اشارہ بس کہے تو ساتھ اشارے کے کہ بے شک میں نے منت مانی ہے واسطے رحمان کے روزے کی اے ایسے ہاتھ رکھ دینا منہ پہ ایسے <تصفح> سمجھ جائیں گے کہ روزہ ہے اس کو پہلے چپ کا روزہ رکھتے تھے اس دوران یہ رواج تھا کس کا روزہ رکھتے تھے خاموشی کا بھی روزہ رکھتے نہ کھاؤ نہ پیو خاموش رہو ہر گدی بات کروں گی میں آج کے دن کسی انسان کے ساتھ فاتد تدبی قوم ہا بس لے اس بچے کو قوم کے پاس اٹھاتی تھی قالو ملامت قوم انہوں نے کہا ہے مریم البتہ تاکہ آئی ہے تو ایسے کام کو جو بہتان والا کام ہے تو نے تو الگ کام کیا بہتان والا کام ہے یہ کیا کیا اے ہارون کی بہن اب بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ ہارون ان کا حقیقی بھائی تھا اور بڑا نیک تھا اور بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں یہ ہارون کے خاندان سے تھی او موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون اس لیے اس کو اختے ہارون کہا گیا ہے یہ بات سمجھی یہ دو دو تفسیریں اس مقام پہ اے ہارون کی بہن نہ تو تھا تیرا باپ مرد برا اور نہ تھی ماں تیری بدکارا تو نے یہ کیا کام کیا پس اشارہ کیا طرف اس لڑکے کے اس سے پوچھو کہنے لگے چار اچھا ایک چور دوسرا چتر یہ کہتی ہے لڑکے سے پوچھو کہنے لگے کیسے بات کریں ہم اس شخص کے ساتھ جو ہے گود میں بچے کی حالت کے اندر یہ باتیں کر رہے تھے اتنے میں عیسیٰ اسلام خود بول پڑے ماں کی گود میں خود بول پڑے کہنے لگے انی عبداللہ اللہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں آتا نی الکتاب اب یہ سب فضائل ہیں اس کے فضائل ہیں نی اضرت سال اسلام اسلام کے کہ دی اللہ نے مجھ کو کتاب کا کتاب مل چکی تھی ان کو وہ ہے جو بچہ گود کے اندر کا کتاب انجیل اس وقت اتری کا تو آپ حضرات پہلے پڑھتے ہیں کہ جو کام متحد کا کل وقوع ہو جو کام کیا ہو یقینی ہو اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں ماضی سے وہ فی کافی سور نو ماضی ہے یا مدار ہے تو سور تو پھونکا جائے گا قیامت میں تو آپ فرمایا تو نو فقا سور تو جو کام یقینی ہوتے ہیں نا ان کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے ماضی سے بساؤ کا تو کتاب کا ملنا چونکہ کیا تھا یقینی تھا اس لیے سب ماضی سے تعبیر ہیں ورنہ ملی نہیں تھی اچھا اللہ نے دی ہے مجھ کو کتاب نمبر ایک یہ فضائل ہیں اور بنایا مجھ کو نبی نمبر دو اور کیا مجھ کو مبارک نمبر تین اے نو کنت تو جا ہوں وہ اوسانی وہ کیا تھے جی فضائل یہ ہیں فرائض اور وصیت کی مجھ کو نماز کی زکوٰۃ کی جب تک کہ میں زندہ رہوں گا فی دنیا معدم تو حین فی دنیا لکھو نیچے روح المانی کا والا بھائی ہم کو کسی جہان کے اندر ہیں یا عالم ملکوت کے اندر اسی جہان میں وہ اس لیے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری روح اوپر چلی جائے گی یا نہیں تو جب اوپر چلی جائے گی وہ سب نماز پر ہوگی کیا مرزئی کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو مادم تو حیا عیسا علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب تک میں زندہ ہوں میرے اوپر نماز زکوٰۃ فرض ہے اب اگر علیہ سلام زندہ ہیں تو نماز زکوٰۃ اس پر فرض ہو یہ اعتراض کرتے ہیں مرزائی تو میں نے قید کر لگی ہے کہ دنیا کے دار و تکلیف یہ ہے یا اوپر دار و تکلیف ہے ان کا دماغ خراب ہے یہی ہے دار و تکلیف جب ہم مر جاتے ہیں ہماری روح اوپر چلی جاتے ہیں روح تو زندہ ہوتی ہے نا اس پہ نماز وغیرہ نہیں ہوتی ہے سمجھے جی فرد دنیا یہی ادار و تکلی جب تو رکھوں زندہ دنیا کے اندر وہ برم بے والی برم سے پہلے جا علانی مقدر کرو اور کیا مجھ کو فرما بردار اپنی والدہ کا اور نہیں کیا مجھ کو سرکش بدبخت و السلام علیہ اعزاز خداوندی سلامتی میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا یہ حیات کون سی دنیا بھی جس دن مروں گا میں حیات کیا ہے برسے اور جس دن اٹھایا جاؤں میں زندہ حیات افرغی زال کا عیسا بنو مریم ا تفری توحید عیسیٰ علیہ السلام کے قصے پہ اب توحید کو متفرع کر رہے ہیں کہ تم عیسی کو خدا کا بیٹا مانتے ہو غلط ہے یہ مریم کے بیٹے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں خدا کی جز نہیں تفری یہ توحید ظال کا کا اشارہ کہاں جائے گا الموصوف بحاد ہی ان صفات کے ساتھ جو موصوف ہے یہی بیٹا مریم کا ہے قول الحق یہ سچی بات ہے قول الحق سے پہلے کل تو مقدر ہے مفول ہے اس کا یہ سچی بات ہے جس کے اندر یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں عیسائی ماکان علی اللہ نہیں بازتے اللہ کے یہ کہ بنائے اولاد وہ تو پاک ہے جب ارادہ ہے کسی کام کا کہتا ہے اس کو ہو جا فاو و ان اللہ ربی وربک فا بدو یا مقدر ہے کل یا محمد عیسا علیہ السلام کی حقیقت سامنے آ گئی تو میرے محبوب آپ لوگوں کو کہو کہ عیسا رب نہیں ہے ادھر کا مقدر ہے یا محمد بے شک اللہ رب ہے میرا تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو یہی ہے سیدھی راہ پخت رف الزاب اضال شبو شبو ہوتا ہے کہ جب علیہ اسلام کی تعلیم بھی کس کی تھی توحید کی تھی تو یہ گروہ بندی کہاں سے آئی کہ بنی اسرائیل کے بہتر فرقے بن گئے عیسیٰ نے ان کو خدا بنا لیا خدا کا بیٹا بنا لیا پر میں یہ گروہ بندی بعد میں آئی ہے کہ عیسیٰ نے گروہ بندی نہیں کی تھی ادا ال شبو فا اختلاف کیا مختلف گروہوں نے اپنے درمیان کنہوں نے اس کو خدا کہا کنہوں نے بیٹا کہا کنہوں نے سالے سے ثلاثہ کہا فوائل اللہ کافر و تخویف اخروی بس حالاک ہے ایسے کافروں کے لیے بڑے دن کی حاضری سے مشہاد من حاضری یوم عظیم مانا بڑا دن وہ کون سا ہے بڑے دن کی حاضری سے ہلاکت ہے اسم میں بےم باب سے یہ جی تاج جو کسی گئے ہیں جیسے ما آفسانہ بھی پڑا تھا آپ نے کیا ہی حسین کار ہے کیا ہی اچھا ہے یہ اسم میں بےم باب سے خوب سننے والے ہوں گے کیا ہی خوب سننے والے ہوں گے کیا ہی خوب دیکھنے والے ہوں گے جس دن آئیں گے ہمارے پاس حساب و کتاب کے لیے اس وقت بہت سنیں گے لیکن ظالم آج کے دن گمراہ سریح کے اندر ہے کوئی تخریف و وخروی ہے اور ڈراؤ ان کو حسرت کے دن سے جس دن لوگ پچھتائیں گے جب فیصلہ کیا جائے گا تمام معاملات کا تو ان کے لیے عذاب کا آرڈر ہو جائے گا تو پچتائیں گے وہ کی غفلتن اور وہ اب غفلت میں ہیں نہیں مان لاتے ان نارس العرض لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی زندگی اور دنیا یہ ہمیشہ کی جگہ نہیں یہ مر جائیں گے پھر بھی ہم بارش ہوں گے ان کے بے شک ہم بارش ہوں گے زمین کے جو کچھ اس کے اوپر آئے اور ہماری طرح لوٹائے جائیں گے واز قرفی القتاب ابراہیم یہ دلیل نقلی کتنی نمبر ہے جی تین ابراہیم علیہ السلام سے تذکرہ کرو کتاب کے اندر ابراہیم کا بے شک وہ تھے ہر قول و فیل میں سچے اس صدیق مبالغہ ہے ہر کال فیل میں سچے تھے نبی جب فرمایا انہوں نے اپنے باپ کو احبا جان کیوں پوچھتا ہے تو ان معبودوں کو کہ نہ تیری بات سن سکتے ہیں نہ تیرے احوال کو دیکھ سکتے ہیں اور نہیں دفع کر سکتے کچھ سے تجھ سے کسی چیز کو یا آبات دلیل بہج اے میرے ابا جان بے شک آیا ہے میرے پاس علم وہی کا وہ کہ نہیں آیا تیرے پاس تو میری اتباع کر تو باپ کو فرما رہے ہیں نا کہ میری تقلید کر ہدایت دوں گا تجھ کو سرا دے راستے کی اے میرے ابا نہ پوجا کر شیتان کی تو معلوم ہوا جو غیر اللہ کی پوجا کر رہا ہے وہ کس کی پوجا کر رہا ہے کیونکہ یہ اغوائے شیتان سے ہوتے ہیں شیتان گمراہ کرتا ہے حرکت دیتا ہے کہ غیر اللہ کی پوجا کرو نہ پوجا کر شیتان کی بے شک شیطان ہے واسطے رحمان کے بے فرمان آئے ابا میں اندیشہ کرتا ہوں یہ کہ پہنچے تو اس کو عذاب رحمان کی طرف سے پل ہو جائے تو شیطان کا ساتھی قال آ بن جواب آزر ان کے باپ آزر کی طرف سے جواب یہی آیا کہ اچھا تو ماں باپ کے طریقے سے رو گردانی کر رہا ہے ایک غلط راستہ جدید بتا رہا ہے وہاں بھی بنانا چاہتا ہے جواب آزر کہنے لگا کیا تو پھرنے والا ہے تیرے معبودوں سے جن کی پوجا پاٹھ باپ دادا کرتی ہے اے ابراہیم البت اگر نہ رکا تو تو سنگ سار کروں گا تجھ کو واہ جرنی اور پرے حق جا مجھ سے واہ جرنی دور ہو جا دور ہو جا مجھ سے کافی مدت حضرت ابراہیم کہنے لگے اچھا ابا جان توں نہ سمجھا سلام ان کافر کو سلام ان کہنا جائز ہے تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں سلام الح یہ سلام تہیا کا نہیں یہ سلام متارکا ہے ایک سلام تہیا کا ہوتا ہے یہ سلام کون سا ہے آپ میری طرف دیکھو جیسے میری کسی کے ساتھ یاری ہو نا تو یاری توڑنے لگوں غصے میں آ جاؤں تو میں کہتا ہوں میری تیری سلام کہتے ہیں جی میری تیری سلام یعنی آج کے بعد بس ایک دوسرے کو نہیں ملیں گے یہ سلام متارکا ہے اے ابا جان میری تیری کیا سلام خدا کے حوالے سہو ربی بہرحال تیرے لئے میں ہدایت کی دعا کروں گا اور اس ہدایت کے اوپر کیا ہے مغفرت مرتب ہوتی ہے ادھر غور کرو نا معنی کیا ہے کہ تیرے لیے میں بخشش مانگوں گا کافر کے لیے بخشش نہیں مانگی جاتی لہذا میں نے اس کا مطلب کیا, کیا ہے کہ تیرے لیے میں ہدایت کی دعا کروں گا وہ ہدایت جس کے اوپر مغفرت مرتب ہوتی ہے آدمی ہدایت پہ آ جائے تو بخشے مرتب ہوتی ہے ان قریب استغفار فار کروں گا میں معافی مانگوں گا میں تیرے لیے اپنے رب سے یعنی طلب ہدایت کروں گا ان کان بھی حفیہ بے شک اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کہیں جی مہربان اند حکان ابی حفیہ اللہ کو ہے واہ تاز برات ابراہیم علیحدہ ہوتا ہوں میں تم سے اور جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے عبادت کرتے ہو پکارتے ہو بہادور ربی اور میں تو اپنے رب کو ہی پکارتا رہوں گا بہادر ربی کا کیا منا میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا رہوں گا حضرت مولانا حسین اللی رحمت اللہ علی رحمتہ اللہ علیہ یہاں باجد میں آ جاتے تھے تو آپ کی پگڑی ہوتی تھی بڑی جلہ میاں والی جا سکتی سمجھے تو پگڑی بڑی ہوتی تو ایسے فرماتے رہتے میں تا اپنے راب نوں سورانگا گا سورانگا نو سورا گا یہ سورہ گا کا منہ پکارا گا وہ زبان ہے وہ پگڑی بھی اوپر آ پڑتی تھی موں اوپر. <laughs> بڑے رہی سم واحدین <laughs> واہدو ربی توحید کے اندر مست اور میں صرف اپنے رب کو پکارتا رہوں گا امید ہے کہ یہ نہ ہوں گا میں بس وہ پکار رب اپنے کے محروم محروم وہ ہوتا ہے جو خیرو کو پکارے جو رب کے ساتھ دل لگاتا ہے وہ محروم نہیں ہوتا وہ اس لیے کہ ہم جو اپنے رب کو پکارتے ہیں نا فائدہ ہے یا تو وہ دعا ہماری قبول ہو جاتی ہے اور اگر حکمت نہیں ہوتی جلدی قبولیات کی تو ثواب لکھا جاتا ہے یا نہیں سواب لکھا جاتا ہے دعا کا کیا کے دن اتنا ثواب ملے گا اتنا سواب ملے گا کہ آدمی تمنا کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی سارا سواب ہی سواب ملتا رہتا دن پہ آتا ہے سو دفعہ جو دعا مانگو نا تو تمہارا سو دفعہ دعا کا اتنا ثواب لکھا ہوگا کہ قیامت کے دن دے کے حیران کرو گے تمنا کریں گے کہ ہماری وہاں دعا کی قبولیت نہ ہوتی ادھر کیا ملتا اس لئے مانگو مانگو کے دروازے سے سمجھے فلم الحمد نتیجہ استقامت میرے محترم استقامت کا نتیجہ وہی ہے کہ مشرق کہتے تھے کہ یہ وہاں بھی بن گیا ہے اس کی اولاد پیدا نہیں ہوگی یہ مر جائے گا اس کا مال ختم ہوگا مفلس ہو جائے گا ہمارے یہ مابودان بات بدوا کریں گے اس کو اللہ نے فرمایا کوئی ان کی بدوا بات کا سر نہیں ہم نے اس کو بیٹے دیے دیکھ جب علیحدہ ہوا ان سے اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے سوائے اللہ کے بخشا ہم نے اس کے لیے کس کو ساگ بیٹا یا کو پوتا اور وہ عام بھی نہیں تھے کلن جال نبیہ سب کو کیا کر دیا نبی بنا دیا اور بخشا ہم نے واسطے ان کے اپنی خاص رحمت سے اور کی ہم نے واسطے ان کے زبان سچائی کی یا لکھو بول سچا شاہ صاحب کرتے ہیں بول سچا کیا ہم نے واسطے ان کے بول سچا بلند بھئی بول سچا اس لیے قیامت تک ہم نبیوں کا نام لیتے ہیں کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تو قیامت تک یہ سچا بول نہیں چلا آیا شیطان کا نام لیتے ہو تو علیہ اللہ کہتے ہو بعض کرویل کتاب موسا دلیل نکلی نمبر چار موسا علیہ السلام سے تذکرہ کرو کتاب کے اندر موسا کا انہو کان مخلص فضائل بے شک وہ تھے برگزیدہ اور تھے رسول نبی رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے بے رسول کے اس کو ملی کہتے, ملی کہتے, ملی کہتے, ملی کہتے ملی ہیں جو صاحب شریعت ہو اللہ تعالی جس کو نئی شریعت دے کتاب کا ہونا ضروری نہیں کیا نئی شریعت دے اس کو سمجھے وہی رسول ہوتا ہے اور تھا رسول نبی نہ دینا ہم جانب تور اور پکارا ہم نے اس کو جانب تور سے وہ تور کی جانب جو دائیں تھی پکارا ہم نے اس کو تور کی جانب سے وہ جانب جو کیا تھی دائیں تھی اب ذرا غور فرمائیے یہ تھا تو حضرت جا رہے تھے ادھر سے کیا شمال سے کس طرح جا رہے ہیں جنوب کی طرف جا رہے ہیں اور تور یہی ہے اور تور کی جانب یہ کہا ہے مغربی ہے, مشر کی ہے مغربی ہے نا دائیں جانب یہی مغربی جانے بھی یہی وما کا بھی جانے ہر بھی اس کا ذہنا موزل امرہ تو ہر بھی جانب اسی کو کہا گیا دائیں جانب یہی کہا گیا یہی صورت تھی تور ادھر تھا آپ ادھر سے گئے چی پکارا ہم نے اس کو جانب تور سے جو کہ دائیں تھی مکرہ منا ہو نجیا اور قریب کیا ہم نے اس کو ہم کلام بنا کر نجیا منا ہم کلام بنا کر ہم کلام لکھے کا اور بخشا ہم نے واسطے اس کے اپنی رحمت خاص سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کے واسقور فی کتاب اسماعیل دلیل نقوی کتنی جی کتنی ہاں اسماعیل السلام سے تذکرہ کرو کتاب کے اندر اسمعی اللہ علیہ السلام کا ان حکام صادق کلوا فضائر اسماعیل بے شک وہ تھے سچے وعدے والے کہتے ہیں اتنی سچے وعدے والے تھے کہ ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا ملنے کا کہ فلاں مقام پہ ملیں گے یہ وہاں پہنچ گا وہ آدمی نہ آیا تو ایک روایت میں ہے کہ ایک سال تک رہ گئے کتنی ایک سال تک وعدہ جو کیا تھا بے شک وہ سچے وعدے والے اور تھے رسول نبی رسول بھی تھے نبی بھی تھے دونوں چیزیں تھیں اس سے آپ سمجھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو حضرت اسحاق پہ فوقیت ہے کیونکہ اسحاق کے بارے میں کیا ہے وہ بنا لہاق یا کلن جالنا نبی حضرت اسحاق فقط نبی تھے رسول تھے لیکن یہ کون تھے جی. نبی بھی تھے اور کیا تھے رسول بھی تھے تو ان کا مرتبہ بڑھنا دیا اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں حضرت اسحاق علیہ السلام رہ گئے ملک شام کے اندر ٹھیک ہے نا تو ملک شام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت چلی ابراہیم علیہ السلام کی چلی اسحاق علیہ السلام نے بھی وہی شریعت چلائی جس کو پہلے جانتے تھے صلاح کے والے ابراہیم علیہ السلام شریعت کو جانتے تھے اس کی اتباہ کی اسماعیل علیہ السلام آگے ادھر کہاں عرب کے اندر تو عرب والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو جانتے تھے نہیں جانتے تھے نا تو عرب والوں کے لیے چونکہ وہ جدید شریعت تھی تو گویا کے اسماعیل کو جدید شریعت دی گی اس لحاظ سے رسول تھے آپ ذہن میں بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا اس لیے ان کو رسول کہا گیا ورنہ حضرت اسمعی علیہ السلام بھی اپنی ابراہیم علیہ السلام شریعت پہ تھے تھے رسول نبی بکان جام الب السلات اور تھا حکم کرتا تھا اپنے حال کو نماز کا زکوٰۃ کا تھا نزدیک رب اپنے کے پسندیدہ وز پر فل کتاب ادریس نکری نمبر کتنی جی یہ ادریس علیہ السلام جو تھے نا یہ نور علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں لکھ لو اوپر نو علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں تذکرہ کرو کتاب یہ کا انحو کان صدیق نبیا فضائل بہت سچے تھے نبی تھے ورفانہ و مکان للیا اور پہنچایا ہم نے اس کو بلند مرتبے پہ یہ معنی لکھ لو تو اچھا ہے پہنچایا ہم نے اس کو بلند مرتبے پہ یہ معنی اس لیے لکھوا رہا ہوں بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اوپر اٹھائے گئے نا اجریص علیہ السلام بھی وہ بھی اوپر اٹھائے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تو رفانہ مکان علیہ سے وہ استدار کرتے ہیں حالانکہ اس کا معنی کیا ہے ان کی شان اور مرتبہ بلند وہ آسمان پہ نہیں اٹھائے گئے وہاں تو بالکل سراہک ہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ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 wwwshaheed